Allah جو محمد کا وفادار ہے اللہ اس کا کربلا اس کی نجف اس کا مدینہ اس کا زندگی ہے تو بس علی کی طرح موت آئے تو یا حسین حسین یا آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا لال پیر کی دونوں ہیں دیب پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین لوہ قلم کا علم کا تاریخ ہے یا علی جب خدا کا ملک ہے مالک ہے یا حسین یہ علم کا در صبر کا گھر ختم نہ ہوگا یہ سفر ختم نہ ہوگا نہ ہوگا یہ سلطنت عشق ہے خوددار ملیں گے سلمان و ابو سے وفادار ملیں گے اشیا ہمیں سب سے جگردار ملیں گے جینے کے لیے مرنے پہ تیار ملیں گے کٹ جائے دوا عشق مگر ختم نہ ہوگا اقیل سفیر حسین ہے حکم علی میں مشیر حسین ہے حسین ہے محمد شاہ وزیر حسین ہے ایسا وزیر ہے کہ فقیر حسین ہے حسین ہے سفارت کا سفر ختم نہ ہوگا یہ سفر ختم نہ ہوگا سخی حسین نے عالی بنا دیا ایسا کے پنجتن کا بنا بنا دیا نادے علی جلالی بنا دیا رومال فاطمہ نے مثالی بنا دیا یہ ہے یہ ختم نہ ہوگا نہ ہو یہ سفر نہ محمد کے خدا یہ تیرا ہی تھا جس کی پرواز جدا یہ تیرا کہ جملہ عشق کا تیرے سفر عشق ہے تر میں ملا کبھی میسن کبھی مردا تو ابو میں ملا کبھی سلمان کے دل میں کبھی کم میں ملا اور میں جو دیکھا تو بہت میں ملا لائک ہے میرے رب جہاں اے محمد کے خدا عشق تو نے بھی کیا وہ محمد تیرا جس کی چاہت کے لیے یا جہاں کیا وہ تیرا عشق ہی تھا وہ تیرا کی ہی تھا وہ تیر کی ہی تھا اے میرے اے میرے رب پہ جہاں جب عشق ہوا وہ سرے پر بلا تیرا عاشق ہے کھڑا خون میں ڈوبا ہوا دے چکا جگر دے چکا نور نظر دے چکا سارا وہ گھر اور خنجر کے تلے اس کا سجدے میں ہے سر نہ نماز کلے کا ایسا لوکے لوگ بھی کرتا ہی رہا پھر تیرا تم دو ہاتھ سے چلے دستے حسین کشالی یہ مصطفیٰ کی جان وہ اللہ کا, ولی دونوں کا مرتبہ بھی دو پہ ہے جلی دونوں کا اس کمال سے ادا سے ابتدا ہوئی یا خاطمہ ہوا ہے فتے اثر مرضیہ پر وردگار ہے اپ فتے زل جناہ پہ مولا سوار ہے پہلو میں خون روتی ہوئی ذوالفقار ہے ہم راہ زل بھی بہت فغار ہے قربان زل جنا پہ اور ذوالفقار پر چلتے تھے دونوں مرضیہ پر وردگار پر تھی ویسا تھا بچ ساتھ ہی تھا تھا جنا بے مسلو بے نظیر تھا آگا ذل الجنا کیوں نہ ہو رسول نیپال تھا ذل الجنا پہلا سوار تو نبیے کردگار ہے نبی کا سوار ہے زمن کی آخ پڑتی تھی یوں ہر اسکن کی آخ لڑکی ہو جیسے جنگ میں شمشیر زن کی آنکھ تیر بھائی جس پہ اس کا دیوار اس پہ چل گیا گئی تو یہ فار سے اب میری جنگ دیکھ چل میرے ساتھ آ ذرا میرا رنگ دیکھ اس کلاس میں لڑائی کا میرا بھی ڈھنگ دیکھ رہے حیات کتروں پہ کرتا ہوں تنگ دیکھ مانا توار ہے مرح شکار ہے لیکن یہ دیکھ کون یہ مجھ پر سوار ہے جما اڑا ادھر آیا ادھر گیا چمکا پھرا جما دکھایا ٹہر گیا تیروں سے اڑ کے بخشوں میں بے خطر گیا برہم کی سبوں کو سروں سے گزر گیا آیا جو زد میں اس کی اجل خدا سے کنتی ہے حسین کی بولے علی حسین بولے علی حسین ہو اب بھی ہوا سی تو جنگ ہم نہ لڑے تو پیاسی سدائے بس حسین دمنے ہوا میں نفس حسین گرمی سے ہاتھ ہے فرش حسین وقت نماز ہے بخت حسین یہ چنتے تھے حضرت جو لگا پشت پہ بھالا خربوش پہ تھرا کے گرے حضرت والا نے قدموں سے رکاوٹ کو نکالا اور ہاتھوں کو گرمی میں ید اللہ نے ڈالا دیکھا جو زلجنا ہمیں نے کے زین پر بس بیٹھ گیا ٹریٹ کے گھٹنوں کو زمین پر اور آن رہے سے سرے فرش گر پڑا دیوار کابا بیٹھ گئی ارش گر پڑا چلائی فاطمہ میں ڈوبا لہو میں لوٹ کے آیا حضل جنا سمجھی سکینہ بابا کو لایا ہے سرخاق پر پٹک کے پتارا وہ ہار سیدانی بچھڑ گیا مجھ سے میرا سوار جلدی اتار لو یہ تبر رخیے ذوالفقار ارے کٹتا ہے وہاں بلو شہشاہ ہے زہرا قریب لاش متھر خاک اڑاتی ہے ارے خیموں میں جاؤ ٹوٹنے کو پا جاتی ہے